بسم اللہ الرحمن الرحیم ربط و صورہ یوسف اس صورت میں سورہ یوسف کے دو مضامین الغیب فی ذات اللہ اور حاصر تصرف فی ذات اللہ کو دلائل سلاسہ سے مدلل و العمبرہن کیا گیا تین دلیلیں تو ہی نا دلیل نقلی نقلی اور وحی نمبر دو سورت یوسف کے آخر میں صداقت قرآن کا بیان تھا اس صورت کے ابتداء میں یہی مضمون ہے خلاصہ سور حسر و علم غیر ذات اللہ حسر و تصر ذات اللہ ان ہر دو دعوی پر بطور تمبی آٹھ دل اقلیہ دو دل الواع ایک دلیل نقلی مومنین صابقین سے قائم ہیں علاوہ ازیں شبات مشرقین شکوہ تخیفات تمبیات کا بھی ذکر ہے مثال حق و باطل اہل حق اہل باطل کے صفات اور ان کا انجام اعوذ باللہ السمیر علیم الشیطان عجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف لام نیم را اللہ عالم بمرادی بزالکہ تل کا آیات و کتاب تمہید ما ترخیب کئی دفعہ پڑے ہو یہ ایتیں ہیں کتاب کا ملکی وزی ان زل اس کی ترکیب لکھو جی ولہزی کے نیچے لکھو مبتدا اور الحق کے نیچے لکھو خبر یہ موصول سیلا مل کے مبتدا اور الحق کو خبر بنے گی وہ کتاب جو اتاری گئی ہے تیری طرف تیرے رب کی طرف سے وہ کیا ہے سچی کتاب ہے اب آئے سمجھ اور مضمون اس کا سدا ہے ولا کی نقص شکوہ لیکن اکثر لوگ نہیں مان لاتے حالانکہ تقاضا کیا تھا حق کا کوئی حق بات کو مانا جاتا یا نہیں تو حق کا مقتض یہ تھا کہ مانتے لیکن نہیں مانتے اللہ دلیل اقلی فوقانی یہ دلیل عقلی ہے اور ہے بھی آفاقی اور ہے بھی فوقانی فوقانی کا کیا منع اوپر کی چیزیں ہیں دلیل اقلی فوقانی اللہ وہ ذات ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کہ دیکھتے ہو تم آسمانوں کو اب ترونہا ہے نا یا پہ اس کو جملہ مستان خا تو پھر معنی یہ ہوگا کہ اللہ نے آسمان کو بلند کیا باہر ستونوں کے یہاں ستون کوئی نہیں ہے ادھر تو ستون ہے نا ستون گرے تو چھت گر جاتی ہے وہاں ستون کی کوئی ضرورت نہیں دیکھ رہے ہو باہر ستونوں کے آگے سمجھ تو اس صورت میں ترونا کیا بنے گا جملہ مسکان اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ستون تو ہیں لیکن ہمیں نہیں نظر آ رہے دوسرا مطلب کیا ہے آسمانوں کے ستون ہیں لیکن غیر مری ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہے اللہ کی قدرت ہے وہ ستون ہے ہمیں نہیں لگ رہا ہے پھر ترون کیا بنے گا بنے گی آمادن کی پھر مانا یہ ہوگا کہ بلند کی آسمانوں کو بغیر ایسے ستونوں کے, بغیر ایسے ستونوں کے, بغیر ایسے ستونوں کے دیکھو ستون ہیں لیکن بغیر ایسے ستونوں کے تم دیکھو تم ہی دیکھ سکتے سمت العرش پھر جلوہ افروز ہوئے اللہ تعالی تخت کے اوپر شمس وال کام نے لگا دیا سورج کو چاند کو کل یجری علی مدار ہی ہر ایک جاری ہو رہا ہے اپنے مدار پہ مدار کا کیا گمن جائے گردش ہر ایک جاری ہو رہا ہے اپنے مدار پہ لے لہٰذا مسما ایک وقت رکر رہا نیچے لکھ لو اش شمس فی ساناتن والم روپی شاہ رن اشم سفی سنتن والی شاہرن یہ سورج کا جو دورہ ہے نا وہ ایک سال میں پورا ہوتا ہے اور چاند کا دورہ جو ہے وہ ایک مہینے میں پورا ہوتا ہے یہ تو ظاہر ہے نا آپ دیکھتے ہو چاند ایک مہینے میں دورہ پورا کرتا ہے دوسرے مہینے میں پھر تلو کرتا ہے باقی سورج کے متعلق ارض یہ ہے کہ سورج کے تین سو پینسٹھ نکتے ہیں ادھر سے تلو ہوتا ہے نا سورج تو کتنے نکتے ہیں تین سو پینسٹھ نکتے ہیں غرو میں بھی تین سو پینسٹھ نکتے ہیں روزانہ ایک ایک نقطے سے تلو ہوتا غرو ہوتا ہے جب تین سو پینسٹھ دن ختم ہو جاتے ہیں سمجھے جی؟ تو سال کے اندر سورج کا دورہ ختم ہو جاتا ہے, ہے۔ تاریخی سو سے سورج شروع ہوگا جس سے آج امپروو ہو رہا ہے یہ دورہ ہے اس کا آج غور فرمائیے یو دبر العام اللہ تعالی تمام معاملات کی تجویز خود کرتے ہیں کھول کھول کے بیان کرتے ہیں آیات تکوینیہ اور تشریح دونوں آیات لکھو دونوں کو واضح کرتے ہیں آیات تکوینیہ تشریح تا کہ تم حکمت تا کہ تم ساتھ ملاقات رب اپنے یقین کرو واہ ولوی مدل عرب پہلے دلیل لکڑی کون سی تھی جی اب تحتانی لکھو تحتانی دلی لکلی تحتانی نیچے کی بات وہی وہ ذات ہے جس نے پھیلایا زمین کو اور پیدا کیے زمین کے اندر پہاڑ اور نہرے تو مین کل سمراج اور ہر قسم کے پلوں سے پیدا کیے زمین کے اندر جوڑے جوڑے آج کل کی جو جدید تحقیق ہے نا وہ جوڑے سے مراد لیتے ہیں نارم آج کل جو تحقیق ہوئی ہے نا وہ کہتے ہیں, ہر درخت کے اندر اور ہر پھل کے اندر کیا ہے نر مادہ ہے کھجور کا نرمادا تم جانتے ہو نا اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں, جتنی درخت है نا ان میں نر है। ہے اور کیا ہے مادہ بھی ہے جب درختوں میں نرمادا ہے تو پھلوں میں بھی نرماد ہو آج کل کی تحفیق یہی ہے پرانے حضرات کہتے تھے کہ جوڑے سے مراد یہ ہے کہ ذائقہ بھی مختلف ہوتا ہے کیا کسی کا ذائقہ کا میٹھا کسی کا کڑوا کسی کا کھٹا یہ مانے جوڑے جوڑے کسی طرح مزاج بھی مختلف ہوتا ہے کوئی پھل گرم ہوتا ہے کوئی پھل کیا ہوتا ہے سرد ہوتا ہے پرانے زمانے میں یہی یہ کہا تھا کہ ہر پھل کے جوڑے جوڑے ہیں یعنی مزاج بھی مختلف ہیں ذائقہ بھی کیا ہے مختلف ہے رنگ بھی کیا ہے مختلف ہے آج کل کی تحقیق بھی کیا ہے جوڑے سے برا نرمادہ من آپ ملک ہر قسم کے پھلوں سے پیدا کیے زمین کے اندر جوڑے اسنین تاقید ہے جائیں. سے پہلے با مقدر ہے یوگ شی بل نہا لباس ڈالتا ہے ساتھ رات کے دن کو اب دن سفایا گئے نہیں تو رات کی کالی چادر اس پہ آ جائے گی کالا ہو جائے گا لباس ڈالتا ہے ساتھ رات کے دن کو اس میں دلائل توحید ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں ایک قومیت فکر وہ ہے نا یہاں کال لکھو گے مستفیدین ہر جگہ میں نہ بتاؤں خود سمجھ لیا کرو ایسے مقام پہ مستفید و فل عرض چاہوں متجاگرات اور زمین کے اندر ٹکڑے ہیں پاس پاس وہ تجاگرات پاس پاس یہ زمین کے ٹکڑے سمجھو یا کھیت سمجھو یہ پاس پاس ہیں اب دیکھو زمین کا یہ ٹکڑا ہے یہ اچھا ہے یا آبادی ہوگی اس کے پاس اور ٹکڑا ہے وہ آبادی نہیں ہوگی خدا کی قدرت نہیں اس زمین کے اندر تم نل کا لگاؤ میٹھا پانی ہوگا ادھر نل کا لگاؤ کیا ہوگا کڑوا پانی ہوگا آپ منگو پیر جائیں منگو پیر سمجھے وہ مولی نصیب کا جو مدرسہ ہے وہاں پانی ٹھنڈا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ گرم چشمہ ہے یا نہیں آگ کی طرح آگ کی طرح وہاں جا کے دیکھو نصیب شجر گہ مہارا اس کے مدرس کے ساتھ سنتے ہو گرم چشمہ منگو پی کا آہ. اس کے ساتھ بالکل قریب ٹھنڈا ہے بھائی اور زمین کے اندر ٹکڑے ہیں پاس پاس آہ. اب دیکھو ہیں پاس پاس لیکن مزاج گہ آہ زمین کے مزاج مختلف جنات و باغات ہیں انگوروں کے کھیتیاں ہیں اور کھجوریں ہیں جڑوان اور غیر جڑوان یہ کھیڑی کے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں بھائی وہاں کھجوریں جڑوان ہیں یا نہیں باز جڑی ہوئی ہے باز ہیں جڑوان غیر جڑوان یوسا ان سب کو پانی ایک ملتا ہے یا مختلف پانی ایک مل رہا ہے لیکن کوئی کھجور سرخ ہے کوئی کیا ہے زرد ہے کوئی سبزہ ہے پانی ایک مل رہا ہے کوئی پھل کسی رنگ کا ہے کوئی کسی رنگ کا ہے کوئی کھٹا ہے کوئی مٹھا ہے کوئی کڑوا ہے پانی ایک ہے یہی ہے پلائے جاتے ہیں ساتھ پانی ایک کے لیکن فضیلت دیتے ہیں باز کے اوپر باز کے بیچ پھلوں کے وہ کل کا منہ کا لکھنا ہے پھلوں کے اندر بے شک اس میں دلائل قدرت کے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں یہاں کیا لکھنا ہے مستفیدین مستفیدینج شکوہ نمبر اے اور اگر تعجب کرے تو ہیں پس لئے کے تعجب ہے ان کی یہ بات یہ اگلی جو آ رہی ہے کیا جب ہو جائیں جہاں مٹی کیا ہم پیدائ جدید کے اندر ہوں گے الاکل کا فرو انجان دن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ آگے انجام یوخروی اور یہی لوگ ہیں کہ توپ ہوں گے ان کے گردن کے اندر یہ لوہے کے توف ہوتے ہیں گردن میں ڈال دیتے ہیں اور یہ ہوں گے دوستی اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے اشحد اللہ استاذ لمحہ کا شکوا نمبر دو یہ ایسے بے ہیں ان کو مانگنی چاہیے تھی خوشحالی کیا مانگنی چاہیے تھی لیکن خوش خوشحالی کی وجہ کیا مانتے ہیں عذاب حضور کو کہتے ہیں کہ عذاب لاؤ اگر ہم نہیں مانتے تو عذاب لاؤ تو کتنی بھکن ہے بے ووف ہیں کہ مانگنی چاہیے ہاسنا آفیت اور اس کی وجہ عذاب مانگ رہے ہیں کہ حلوائے اور جلدی مانگتے ہیں آپ سے عذاب قبل ہاسانہ پہلے کس کے ہاسنا کے یعنی ہاسانہ نہیں مانتے اسے پہلے عذاب مانگتے ہیں یا بدلے ہاسانہ کے بدلے آفیت کے اب چونکہ یہ عذاب کو بعد سمجھتے ہیں تو ان کو کہہ لو کہ پہلے اقوام کے حالات سنو پہلے اقوام کے حالات سنو ان پہ عذاب آیا تھا قوم آج سمو وہ قد حالات حالانکہ تاکہ گزر چکے ان سے پہلے واقعات عذاب کے باسلاد کا من کیا ہے واقعات عذاب ان کو یاد کرے و ربا کا ترغیب بے شک رب تیرا البتہ صاحب ہے در گزر کا واسطے لوگوں کے باوجود ظلم ان کے یہاں بخشش معنی نہیں کرنا کیا کرنا ہے کیوں کہ کافر ظلم کریں ان کے لیے بخشے جائیں یعنی کوئی ظلم کر رہے ہیں کافر یا بڑے بڑے, بڑے گنا تو اللہ تعالی جلدی پکڑتے ہیں یا درگزر کرتے ہیں جلدی پکڑتے درگزر کرتے ہیں یا ہم مغ فرت بنے درگزار بے شک رفت تیرا صاحب ہے درگزر کا واسطے لوگوں کے باوجود ظلم ہوتے لیکن اس درگزر کے اوپر ہررے نہ ہوں وہ مست نہ بن جائیں اللہ تعالیٰ شدید الکاب بھی ہے پکڑ بھی سکتا ہے اور بے شک رب تیرا شدید الکاب ہے ترحیب ہے یہ پہلے ترغیب تھی اب تریب وہ یقول اللہ دین کا نمبر تین اور کہتے ہیں کافر کیوں نہیں اتارا جاتا اس کے اوپر فرمائشی موجہ اس کے رب کی طرف سے انمان کا منظر جواب شکوہ آپ فرما دیجیے اس کے نہیں اللہ نے فرمایا آپ منزل ہیں ڈرانے والے حضور ڈراتے ہیں یا مالک کے معذرات ہیں اچھا جی بھائی وہ کہتے تھے کہ فرمائشی موضے ہوں کیا کہتے تھے جو ہم چاہتے ہیں وہی ہوں مع پہلے سے سنتے ہیں کہ فرمائشی معوضے کا دکھانا جو ہے یہ مناسب ہے اللہ کی حکمت مناسب نہیں ہے جلدی گرفت ہو جاتی ہے سمجھے اور کہتے ہیں کافر کیوں نہیں اتارا جاتا اس کے اوپر اس کے آپ کی طرف سے جواب چیکوا نہیں آپ ڈرانے والے ہیں یہ نہیں کہ آپ فرمائشی مو ہیں آپ ڈراتے ہیں والے کلے قوم ہار اور واسطے ہر قوم کے رہ پر گزرا ہے آپ کوئی نئے نبی نہیں ہیں پہلی قوموں کے طرف بھی راہ آئے ہیں سمجھے آپ کوئی نئے نبی نہیں ہیں تو ادھر غور کریں ہر قوم کے لیے راہ بار آئے یا نبی آیا ہے تو ادھر بھی ہندوستان کے اندر اقوام کی طرف سے راہ بار آئے ہیں ٹھیک ہے نبی کا آنا کوئی ضروری نہیں ہے اس نبی کی طرف سے کوئی آئے ہیں. کل میں نے کہا تھا نا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ لچمن وغیرہ کیا تھے نبی تھے رام چندر نبی تھا یہ وہ پہلا ان کا کرشن گزرا ہے کرشن کلیا و نبی تھا اچھا جی اللہ عالم دلیل لکڑی نمبر دو پہلی دلیل لکڑی لمبی تھی نا اس کا ایک حصہ تھا فوقانی دوسرے کیا تھا تا اب دلیل لکڑی نمبر دو ہے اس دلیل لکڑی کے اندر ہے وسط علم باری تالا کہ اللہ تعالیٰ کا علم وسیع ہے غسہ تولم باری تعالیٰ اللہ ہی جانتا ہے اس کو کہ اٹھاتی ہے ہر مادہ ہر مادہ سے مراد عام ہے چاہے ہماری عورتیں ہوں چاہے جانور ہوں جانور مادہ اللہ ہی جانتا ہے اس کو کہ اٹھاتی ہے ہر مادہ اور جو کچھ کم کرتے ہیں رحم اور جو کچھ بڑھاتے ہیں رحم کم کیا کرتے ہیں اور بڑھاتے کیا ہیں کسی مادہ سے دو بچے پیدا ہوتے ہیں یا نہیں اور کسی سے ایک تو دو پیدا ہوئے تو رحم نے کیا کر دیا بڑھا دیا ایک پیدا ہوا تو کم کر دیا یا کہیں بچہ تام پیدا ہوتا ہے کہیں ناقص پیدا ہوتا ہے دونوں آ جاتے ہیں وہ پل و شاید اور ہر چیز نزدیک اللہ کے ساتھ انداز ہوتے ہے ہو عالم الحایت مبت معذوف ہے وہ جاننے والے غیب غیر کے حاضر کے بہت بڑے ہیں عالی شان ہیں ثوا مین کہ سب وسط علم باری تالا ہے برابر ہے تم میں سے وہ شخص کہ پوشیدہ کرے بات کو اور جو پکار کے کہے اللہ کے آگے سب برابر ہے اور وہ کہ چھپنے والا ہے رات کے اندر اور چلنے والا ہے دن کو سب برابر ہے لہوب وقت کے بات یہ کس کا بیان تھا جی دلیل لکڑی نمبر دو کے اندر غسات علم باری تعالیٰ کا بیان اب محافظت باری تعالیٰ کا بیان اللہ نے ہمارے لیے فرشتوں کو محافظ مقرر کر دیا ہے حفاظت بھی کر رہے ہیں محافظت باری تعالی لہو واسطے اس انسان کے موت کے بعد ان چوکی دار ہیں وہ کون علم چوکی دار رشتے آگے اس کے بھی ہیں پیچھے اس کے بھی ہیں حفاظت کرتے ہیں اس کی من امر اللہ یہ من مین با ہے حفاظت کرتے ہیں اس کی اللہ کے حکم سے باسوا حکم اللہ کے ان اللہ کو مین اضاء شب سوال ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالی اتنے کریم ہیں کہ ہماری حفاظت کے لیے کن کو مقرر کیا ہے فرشتوں کو پھر عذاب کیوں دیتے ہیں تو اس کا اس شبہ کو ظاہر کیا گیا کہ دیکھو لوگ اپنی حالت کو تبدیل کرتے ہیں اور عذاب آ جاتا ہے جب لوگوں کے اندر تقزیب نہیں ہوتی تو اللہ آفیت دیتے ہیں لیکن جب اللہ کے نبی آ گئے اللہ کے ولی آ گئے انہوں نے سمجھایا اور انہوں نے مانا مانا تقزیب کی تو پھر کیا جاتا ہے عذاب آ جاتا ہے تو اپنی حالت کو تبدیل کرتے ہیں پہلے خاموش تھی آپ تقزیب کی تو عزاب آ جاتے اظہار شبو بے شک اللہ تعالی نہیں تبدیل کرتے اس اچھی حالت کو ماس سے مراد کیا ہے اچھی حالت آفیت جس کو کہتے ہیں آفیت اس اچھی حالت کو جو قوم کے ساتھ ہوتی ہے یہاں تک کہ تبدیل کرتے ہیں کس کو جی اس صلاحیت کو اس ماں سے مراد کیا ہے صلاحیت تبدیل کر دیتے اس صلاحیت کو جو ان کی جانوں کے ساتھ ہے اور جب ارادہ کرتے ہیں اللہ کسی قوم کے ساتھ عذاب کا پس نہیں ہوتا ٹلنا واسطے اس کے اور نہیں ہوتے واسطے ان کے سوائے اللہ کے کوئی کا ساتھ تو محترم پہلے لوگ اپنی صلاحیت کو ختم کرتے ہیں نیکی کی صلاحیت کو تقزیب کی طرف آتے ہیں تو خدا کی طرف سے کیا آ جاتا ہے عذاب آ جاتا ہے کہ اپنا لایا ہوا عذاب ہوتا ہے جری قم البرکا یہ دلیل لکڑی نمبر کتنی ہے جی تین وہی وہ ذات ہے جو دکھاتا ہے تو کو بجلی واسطے خوف کے اور تمے کے بجلی کو دیکھتے ہو تو ڈر بھی ہوتا ہے کہ کہیں بجلی گرے نہیں کیا اور تما بھی ہے کس کا بارش کا کہ عمدہ بارش ہو جائے اجن شیو صاحب و اور اٹھاتا ہے بھاری بادلوں کو یہ سب رات اور تصویر پڑھتا ہے رات سات تاریخ اس کے رات کے ساتھ رکھ لو فرشتہ یا بادل فرشتے کا نام بھی راد ہے جو بادلوں کو چلاتا ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے اور خود بادل بھی خدا کی تسبیح پڑھتے ہیں نہیں بھائی سب دھوبے ہم وہ ظاہر تم دیکھتے ہو کہ بادل گرج رہا ہے کیا ہے گرج رہا ہے حقیقت ہی کا پڑ رہا ہوتا ہے یہ سمندر کی موجیں دیکھتے ہو جوش خروش موجیں سمندر کے اندر بھی جوش ہوتا ہے آوازیں ہوتے ہیں یہ بھی کیا ہے اللہ کی تصویر پڑھتے ہیں سمجھے کیا خاموش ہوں تو خاموش ہیں، تسبیح پڑتا ہے تصویر پڑھتا ہے رات ساتھ تاریخ ہو کے اور فرشتے بوجا خوف ہو سکے بجور اور بھیجتے ہیں اللہ تعالی کڑک بجلیوں کو یہ برق کا ہے وہ بجلی جو چمکتی ہے صرف اور سوائے کون سی بجلی ہے کرٹ بجلی کر پھر کسی پہ گرتی ہیں تو ختم ہو جاتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ پلام سردار کو لے آؤ میرے پاس میں اس کو توحید سمجھاؤں پلام سردار کو میرے پاس لاؤ وہ آدمی گیا وہ سردار متکبر تھا اس کو کہا کہ رسول اللہ تجھے بلاتے ہیں کا رسول کون ہے اور اللہ کون ہے اللہ سونے کا ہے چاندی کا ہے پتل کا ہے وہ بدماش نے دو تین دفعہ ایسے مذاق کی خدا کی قدرت آسمانی بجلی جو آئی نا اس کی کھوپڑی کو ختم کر دیا مر گیا اسی بات یہ وہی شان نزول ہے دیکھو اور بھیجتا ہے اللہ کڑک بجلی کو پا یوسیب و بحا پس حالات کرتا ہے ساتھ ان کڑک بجلیوں کے جس کو چاہتا ہے اس حال میں کہ وہ جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی توحید میں اور وہی ہے سخت گرشت والا اب سمجھ آ گیا لہو دعوت الحق سمرائے دلائل بھائی اللہ کو آپ پکار ہیں تو یہ پکار نہ حق کا پکار نہ ہے یا باطل ہے اور غیر اللہ کو پکار ہو تو یہ کیا ہے بات ہے نا وہ معبود ہی بات ان کی پکار بھی کیا بات ہے سمرائے خاص اللہ کے لیے پکار ہے سچی ولدین یادو اور جن کو پکارتے ہیں کافر سوائے اللہ کے وہ نہیں کام آ سکتے واسطے ان کے کچھ بھی ان کا پکار نہ بیکار ہے سمجھانے کے لیے فرمایا کہ ان کی مثال ایسے ہے میری طرف دیکھو آپ کے سامنے پانی ہے دریا بیر ہے نہر ہے کنواں ہے آپ پانی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ پانی کو پانی میرے منہ میں آ جا میری ہتھیلی میں آ گا ہزار دفعہ کہو تو جیسے پانی ان کے منہ میں نہیں آ سکتا اسی طرح ان کی پکار بھی ضائع ہے بات اِس میں سمجھانے کے لیے آسان آسان مثالیں دی جاتی ہیں اور زمانہ بھی سادہ تھا اس وقت کفائے مگر شاخ کے جو پھیلانے والے اپنی ہتھیلیوں کو پانی کی طرف تاکہ پہنچ جائے اس کے منہ پہ وہ پانی پہنچ جا حال نہیں ہوتا پہنچنے والا تو آپ سمجھ لیجیے وما مار د نہیں پکار کافروں کی مگر ضائع زلال کا من کیا کرو گے زئے بے اثر کوئی اصل والمن اس سماواد دلیل لکڑی نمبر کتنی چار آپ سمجھیے کہ آسمان اور زمین کی تمام چیزیں اللہ کے منقاد ہیں یا نہیں پرم پردار اللہ کے آگے سب منق ہیں ہم بھی منقاد ہیں یا نہیں عبادت کرتے ہیں نا اپنے اختیار سے کرتے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں اور بعض چیزیں جو ہیں نا وہ اللہ کی منقاد ہیں لیکن اپنے اختیار سے نہیں کیا بغیر اختیار کے جیسے سورج چل رہا ہے یہ اپنے اختیار سے ہے بغیر اختیار کے اللہ چلا رہا ہے سورج چل رہا ہے چاند چل رہے ہیں اچھا خود تم دیکھو تکوینی لحاظ سے ہمارا اختیار بھی نہیں ہوتا نماز تو ہم اپنے اختیار سے پڑھتے ہیں منقاد ہیں بعض چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی موت ہے ہمارے اختیار میں تو موت میں منقاد ہو جاتے ہیں اختیار سے بغیر اختیار کے بیمار ہو جاتے ہیں وہ بیماری کو مان لیتے ہیں یا بیماری کو کہتے بھاگ جاتے ہیں. تسلیم کر لیتے ہیں اختیار سے بغیر اختیار کے تو یہی چیز ہے جتنی آکام تشریعہ ہیں وہ ہم اختیار سے کر رہے ہیں اور جتنی آکام تک ہیں ہمارا وہ اختیار نہیں چلتا آکام تکمینیا یہی موت ہے بیماری ہے آگے سمجھتا اور چیزیں بھی ہیں تکمیوں کو دیکھو جی دلیل لکڑی نمبر چار واسطے اللہ کے منقاد ہیں تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں زمین میں خوشی کے ساتھ اور بغیر خوشی کے تون کے نیچے لکھو تشرین یعنی جتنی امور تشریح ہیں وہ خوشی کے ساتھ کرتے ہیں منقاد ہیں خوشی کے ساتھ وہ کرہن اور زور کے ساتھ توان کے نیچے لکھو تشرین اور کرہن کے نیچے لکھو تکوین تکوینی امور کے اندر ہم کرہن ہیں یہ سمجھے نا بات تشریعن اور کرن تکوین حد آشاد اور یہ ہمارے سائے جو ہیں یہ بھی اللہ کے تابے ہیں یا نہیں لیکن کس وقت تعبے ہیں صبح اور شام صبح جب صبح ہوتی ہے تو سایہ کس طرح سیدھا کرتا ہے اس طرح جب شام ہوتی ہے تو کس طرح سیدھا کرتا ہے کس طرح وہی سیدھا کر رہے ہیں، منقاد ہے اور سائے ان کے بھی منقاد ہیں صبح کے ٹائم اور شام کے وقت یہ بات سمجھ آئی ہے شہید اسلام ڈاٹ کام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 یا صاحب الجمال و نل قمر من ڈبلو ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ کام